یا منوی من وزل خیم تاغب الله کدیتی فن تفلز وَإذا تجارةً أو لهون إليها لي صدري لي أَمْرِي سدری ویسی امری وحل امیل قَوْلِي اللہ ربنا الحم رشدنا رشد من شرور انفسنا فسنا اللہ الحق حقا حقم ور وارنا الباطل باطلا با فل با ربنا ور سکمشتے نا با وحسن مرمنا عم نا رب ذکر گزشتہ نشست میں ہم نے جمعے کی جو حکمت ہے غرض و غائت ہے اس پر بھی اپنی بحث و گفتگو مکمل کر لی تھی کہ جمعہ کی فرضیت کن کن لوگوں پر ہے اس فرضیت کی شدت کس درجے میں ہے پھر یہ کہ اس سے قصل کی بنا پر یا محض اس کو غیر اہم سمجھتے ہوئے اس جمعہ سے محروم رہنا اس کو ترک کرنا اس کی کس درجے میں مذمت ہوئی ہے یہ مضامین جو ہیں زیر بحث آ چکے ہیں اب اس وقت سب سے پہلا موضوع ہے آداب جمعہ آداب جمعہ میں سے ایک ادب جو ہے اس سے پہلے زیر بحث آ چکا ہے اور وہ یہ ہے کہ جمعہ کا غسل واجب کے درجے میں ہے میں اس زمن میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کو کچھ احادیث سنا دوں اس کی حکمت بھی سامنے واضح ہے بالکل یہ سارے احکام آداب کے ضمن میں جو آئے ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ جب مسلمان جمع ہو تو ماحول جو ہے بڑا تر و تازہ ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کی پسینے کی بو سے ایک دوسرے پر ناگواری کی کیفیت ہو رہی ہو عطر لگا کر آئیں خوشبو لگائیں اچھے کپڑے پہنیں غسل کر کے آئیں صاف ستھرے ہو کر آئیں انسان کے اعصاب بھی تروتازہ ہوں انسان کا جو کسی شیخ کی تلقی کرنے کا قبول کرنے کا ریسپشن جو ہے اس کے لیے بھی اس کے تمام حواس جو ہے پوری طرح تروتازہ ہوں الرٹ ہوں یہ کیفیت جو ہے مقصود ہے تاکہ اصل سے جو خطبہ ہے اس سے جو مقصود ہے وہ حاصل ہو سکے تو غسل کے بارے میں میں یہ ادیس آپ کو سنا رہا ہوں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عما سے متفقن علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم دونوں کی دو مجمعہ کا فلی تسل جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے لیے آئے تو غسل کرے میں تو جب ان حادث کو پڑھتا ہوں تو سمجھتا ہوں کہ متصلا قبل غسل کرنا اگر کوئی شخص روزانہ صبح کے وقت غسل کا عادی ہے اور اس نے جمعے کے روز بھی صبح ہی کے وقت غسل کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو یہاں تاکید ہے اور جو حکمت ہے اصل وہ پوری نہیں ہو رہی ازا جا دقل جمعات کا فل جب تم میں سے کوئی شخص جمعے کے لیے آئے تو غسل کرے حضرت ابو سعید خدی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت موجود ہے غسل الجمعاتے واجب الاکل مختلب جمعہ کا غسل ہر بالغ پر واجب ہے اگرچہ فوکہ کا کہنا یہ کہ یہ وجوب جو ہے اختیاری وجوب ہے یہ وجوب اس درجہ میں نہیں فرضیت کے درجے میں نہیں ہے یہ بہرحال فرق جو ہے یہ فوکہ کا کام ہے کہ وہ اس میں فرق و تمیز قائم کرتے ہیں اس کی مثالیں اور بھی اسی سورہ جمعہ کی اگلی آیت میں بھی آئیں گی لہذا اس کو نوٹ کر لیجئے کہ ہمیشہ جو فعل امر ہوتا ہے وجوب کے لیے نہیں ہوتا عام طور پر وجوب کے لیے ہے لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات بظاہر فیل جو ہے وہ ابر کا ہے لیکن اس میں استحباب ہے پسندیدگی ہے تاکید ہے لیکن اسے فرضیت یا وجوگ کے درجے میں قانونی اعتبار سے شمار نہیں کیا جا سکتا حضرت ثمورا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا منتوجہ یومل جماعت فبہ و نعمت جو شخص جمعے کے دن وضو کرے چلیے وہ بھی ٹھیک ہے اور وہ بھی غنیمت ہے نعمت ہے غنیمت ہے وہ مریخ تسل جو کوئی غسل کرے گا تو وہ غسل افضل ہے اب اس حدیث نے گویا کہ ثابت کر دیا اور شوکا کا یہی کام ہوتا ہے کہ جملہ احادیث جو ہے وہ سامنے رکھ کر اور حکمت جو ہے پرانے مجید میں جو مضامین آئے ہیں ان کی حکمت کو پیش نظر رکھ کر پھر درجہ معین کریں کسی فعل کا کیا یہ فرض عین کے درجے میں ہے یا یہ کہ یہ, یہ استحباب کے درجے میں ہے تو یہ چیزیں یا حرام مطلق ہے یا صرف مقروق کے درجے میں ہے لیکن جو جامع حدیث آئی ہے آداب جمعہ پر اب میں وہ آپ کو سنا رہا ہوں ان سلمان رضی اللہ تعالیان حضرت سلمان فارسی اس کے راوی روا البخاری اور اس روایت کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں شامل کیا ہے روایت کیا ہے آل قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں کہ آ حضور نے شاد فرمایا لا یک تصر و رجن یوم الجماعت و یت تحر و ی دَحِنُ مِنْ دُهْنِهِ من دہنے مِنْ او ی مسمن يَخْرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ سما یخن جو فلا یو فر کو بینسن سما یوسلی ماں کو تیب لہو سما یون سے تو عزا تکل مل امام اللہ غفر لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمْعَةِ الْأُخْرَى. یہ آداب پر بہت جام حدیث ہے کہ جمعے کے آداب کیا ہیں حضور نے فرمایا تم میں سے جو شخص یہ یہ شرائط اور آداب ملحوظ رکھے اور پورے کر دے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا پختہ وعدہ ہے کہ اس جمعہ اور اس سے پہلے یا اس کے بعد والے جمعہ دوسرا جمعہ جو آنے والا ہے وہ جمعہ جو, جو, جو گزر چکا ہے یہ دونوں مفہوم مراد ہو سکتے ہیں ان کے مابین کے جتنے گناہ ہیں اللہ وہ فرما دے گا یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ گناہ کبیرہ نہیں ہوتے جو اس طریقے سے ان الحسنات یوزبن السیاد کا جو قاعدہ ہے کہ نیکیوں سے سیاحات جو ہیں وہ خود بخود محف ہو جاتی ہیں یہ صرف جو گنا کبائر کے درجے میں ان کے لیے نہیں ہے سرائر کے درجے سغیرہ گنا جو بھی ہوں گے پچھلے ہفتے میں یا اگلے ہفتے میں ان کے لیے وہ شخص جو ہے گویا کہ اس کے لیے معافی نامہ ہے اگر اس نے یہ آداب جمعے کے مدود رکھے وہ آداب کیا ہے جو غسل کرے جمعے کے دن پھر یہ کہ خوب ایسا غسل جس کے لیے دوسری حدیث میں گسلے جنابت کے لذا پوری طرح تہارت پاکی ہر طرح کی حاصل کرے وہرو مستع من توہرے حتل امکان ہر اعتبار سے پاکی صفائی پورے امکان امکان بھر تک حاصل کر لے وہ <تصفيق> من تو نہیں پھر کوئی تیل لگائے یعنی تر و تازگی کے لیے بال پریشان نہ ہو بالوں کے اندر بھی تیل لگایا گیا ہو کوئی اور چیز ہو کوئی چکنائی ہو جس کو استعمال کیا جاؤ دہن اور یہ مسا بنتی میں بیٹھے یا پھر اپنے گھر میں کوئی اس نے خوشبو رکھی ہوئی ہو کوئی عطر ہو اس سے وہ اپنے لباس کو اپنے آپ کو اس کے ذریعے سے مس کے ذریعے سے جس لیے کہ خوشبو تو ایسے ہی بذرا لگائی جاتی ہے لیکن اسی سے یہ ہے کہ طبیعت میں کن شرح پیدا ہوتا ہے خود اس کے بھی خود دوسرے دوسرے لوگ جو اس کے قریب ہیں ان کے لیے بھی سما یا وہ جو کو بینسنین پھر وہ جائے جمعے کے لیے تو مسجد میں داخل ہو تو لوگوں کو پھاندتا ہوا نہ جائے لوگوں کو چیرتا پھاڑتا ہوا ادھر سے ادر کرتا ہوا یہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائے یہ جو ایزا ہے لوگوں کے لیے وہ پسندیدہ شہ نہیں ہے سما لا یو فر کو بینس نے خام خواہ کر کے اپنی جگہ بنوائے یہ نہیں سما یوسلی مات کو تیبہ لو پھر پڑھے نماز جو بھی اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ دی ہو یعنی ظاہر بات ہے کہ اس حدیث کو جس پر ابھی ہمیں بحث کرنی ہے اگر پہلی گھڑی میں کوئی پہنچ گیا ہے پہلی ساتھ میں بڑا وقت ہے اس کے پاس وہ نوافل ادا کرے نماز پڑھے قرآن مجید کی تلاوت کرے ذکر رسکار میں لگا رہے سما یوسلی باقوت بلو پھر جو بھی مقدر میں ہو جتنی اتنی نماز ادا کرے سما یوں سے تو ادا تکل مل کے پھر جب امام کلام کرے خطبہ دے تو خاموش ہے اللہ و فر ما ماں بین بین الجمرا اگر یہ سارے آداب و شرائط پورے کر دے کوئی شخص تو جو بھی گنا ہے سوائر سریرا گنا پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعے تک یا اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ ان کو معاف روا دے گا اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں مجھے آج اس کا متن مطلب نہیں مل سکا ایک حدیث جو ہے وہ اس معنی کی بھی ہے کہ حضور ترغیب دی کہ تم میں سے جس شخص کے لیے بھی ممکن ہو وہ اپنی محنت کے لباس کے علاوہ مثلا کو کوشش لوہار ہے اب کام کرتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے کپڑوں پر کہیں سیاہی لگی ہوگی کہیں اور کوئی تیل جو ہے لگا گریس کے کوئی دھبے لگے ہیں تو اگر تمہارے لیے ممکن ہو اتنی استطاعت ہو تو جمعے کے لیے ایک علیحدہ جوڑا مخصوص کر لو اپنے یہ مشقت والے کپڑے جمعے کے دن نہ پہنا کرو بلکہ اس کے لیے ایک علیحدہ جوڑا جو ہے اس کو فراہم کر لو تاکہ جمعے کے دن وہ جوڑا زیبن کر کے جاؤ تو یہ بھی گویا کہ یہ آداب میں سے اور جیسا کہ میں نے ان سب کا مقصد کیا ہے پرسکون ماحول فرحت بخش ماحول ایسا نہ ہو کہ ان کے ہو اور وہ جیسا کہ میں نے پہلے الفاظ استعمال کیے بغیر غسل کیے آ گئے گرمی کا موسم ہے پسینے ہیں پسینوں کی موہیں جو ہے ایک دوسرے کو پریشان کر رہی ہیں یہ بات نہ ہو بلکہ ہر طرح سے کھلا ہوا ماحول تروتازہ ماحول اس کے اندر تاکہ اب جو بات امام کہہ رہا ہے وہ سیدھی جائے تمام انسان کے جو بھی حواس ہیں وہ پوری طرح کھلے ہوئے ہیں ریسپٹو موڈ کے اندر ہیں اس سے وہ بات جو ہے وہ اس کے قلب میں اترتی چلی جائے جو اصل مقصود ہے جمعے کا تو یہ ہے حقیقت اس کے آداب پھر آداب خطبہ میں سے یہ تو آداب جمعہ ہوئے آداب خطبہ میں سے کیا ہے حاضرین کے لیے یہ ہے کہ خاموشی لازم ہے اور اس درجے اس میں تو تاکید میں حدیث سنا رہا ہوں ان ابھی حریرا رضی اللہ تعالیٰ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کال ازا کل تعلیہ صاحب کا یوم ال جمعات فقط لگا یہ حدیث تو بہت کثرت سے آئی ہے درمزی نسائی یہ تمام اور دوسری کتابیں جو میں موجود ہیں کہ جب جمعے کے دن خطبہ دے رہا ہو امام اور اگر کسی شخص نے کلام کیا اور تم نے اس کو روکنے کے لیے کہا انشت خاموش ہو جاؤ فقط لگاؤ تھا تم نے بھی لگ حرکت کی یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ تم اسے کہو اشادے سے کنارے سے کسی طریقے سے اس کو سمجھاؤ خدا کے لیے چپ رہو لیکن زبان سے اگر تم نے کہا تو گویا کہ تم نے خود ایک آواز پیدا کر دی حالانکہ وہاں مطلوب ہے پن ڈراپ سائلنس ہم اتنگ سب متوجہ ہوں ادھر جو, جو امام کہہ رہا ہے جو خطبہ دیا جا رہا ہے جس کے لیے یہ سارا اہتمام ہوا ہے ساری مساط بچھائی گئی ہے اس میں کہیں بھی کسی طرح سے کوئی ڈسٹرپشن نہ ہو کہیں بھی اس کے اندر کوئی جو ہے خلل باتیں نہ ہو تو ازا کل تعلی صاحب کا یومل جمعاتے والے امام یخت ون سن فقط لگاؤ تم نے بھی لگ حرکت کی ایک بڑی عجیب روایت آج میری نگاہوں سے گزری ہے یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فعل ہے عمل ہے اس کو ہم اثر کہیں گے اس لیے کہ خبر کہلاتی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو فیل ہو تقریر ہو اس کو ہم خبر کہتے ہیں اخبار اور اثر یا آثار ہے وہ صحابہ کا عمل فعل تقریر وہ آثار کہلاتے ہیں اور حدیث مجموعہ ہے اخبار اور آثار دونوں کا تو حدیث تو یہ ہے لیکن یہ حضور کا قول نہیں ہے حضور کا عمل نہیں ہے بلکہ ایک صحابی رسول عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنما کا فعل ہے اور یہ امام مالک نے روایت کیا ہے ربا مالک الناف مولا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ جو روایت ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ گویا کے ذہبی زحب ہے یہ سلسلہ تو ظہب ہے روایت حدیث کا مختصر ترین لنک یہی ہے امام مالک سے براہ راست جو ہے ملاقات ہے حضرت نافے کی جو حضرت عبداللہ ابن عمر کے آزاد کردہ غلام تھے تو مالک ان نافے ان عبداللہ ابن عمر یہ شارٹیسٹ چین ہے حدیث کی اسی لیے اس کو سلسلت الظہب کہتے ہیں حدیث کے اندر کہ یہ روایات جو آتی امام مالک نے کیا حضرت نافے سے حضرت نافے جو ہیں انہوں نے وہ روایت کی عبداللہ ابن عمر سے تو یہ اتنی کلوز ہے اس کے لنکس اتنے جڑے ہوئے ہیں اتنے یقینی اور حتمی ہیں کہ اس کو روایت حدیث کا سلسلہ تو ضہب کہا جاتا تو اسی میں یہ حدیث ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ان اب نا عمر آ رہا رج الان ہے یا تحد سان ہے و امام و یقب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی علما نے دیکھا جمعے کے دن جب کہ امام خطبہ دے رہا تھا اب ہو سکتا ہے وہ حضرت عمر ہوں حضرت ابو بکر ہوں حضرت عثمان ہو حضرت علی ہو رضی اللہ تعالیبہ ان سب کا عہد حضرت عبداللہ ابن عمر نے پایا ہے پھر یہ کہ حضرت بابیہ ہو سکتے عبداللہ ابن عمر نے ان کا زمانہ بھی پایا ہے حضرت حسن ہو سکتے ہیں تو جو بھی امام تھے وہ مسجد نبی میں تھے یا کسی اور جگہ پر ہیں اللہ عالم اس میں اس کی سراحت نہیں ہے تو امام خطبہ دے رہے ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عمر جماعت میں موجود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہو انہوں نے دیکھا تو اشخاص گفتگو کر رہے ہیں ہسا تو کنکریاں اٹھا کر ان کو مارا کنکریوں سے در حقیقت متوجہ کیا متنوع کیا انسبتا کہ خاموش ہو جاؤ یعنی وہ بات کے زبان سے بات نکالی یہ نہیں کہا اس لیے کہ اس سے تو پھر وہ فقط لغوت والی بات ہو جاتی کہ اگر تم نے اپنے کسی ساتھی سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ فقط لگاؤ تو تم نے بھی لغو حرکت کی تو اس کا بدل جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی نے اختیار کیا وہ یہ کہ کنکر مارا اس سے کہ آدمی متنوع ہو گیا ہوگا کہ یہ مجھے تم کرنا مقصود ہے کہ میں اس وقت گفتگو کر رہا تھا اس خطبے میں اب ہوتا کیا تھا یہ ہے بہت اہم مضمون کہ جب ہم نے یہ دیکھا کہ جمعے کی اصل فضیلت اصل رحبیت اصل درج و قائد در حقیقت خطبے کے ساتھ ہے خطبے میں ہوتا کیا تھا اس موضوع پر جو مشہور ترین روایت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ مختصر ترین ہونے کے باوجود بہت جامع روایت ہے یہ حضرت جابر ابن سمرا صحر رضی اللہ تعالی عنہ اور امام مسلم نے اسے روایت کیا ہے ان جابر ابن صومر رضی اللہ تعالی عنہ قال لن للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان یجلس و بینا القرآن و و الناس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو خطبے ہوتے تھے جن کے مابین آپ تھوڑی دیر کے لیے تشریف فرما ہوتے تھے بیٹھ جاتے تھے کرتے کیا تھے قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور لوگوں کو تذکیر کرتے تھے نصیحت کرتے تھے معلوما کہ خطبے کی اصل درج وغیرت کرات اور قرآن اور تذکیر کے یہاں دونوں مفہوم ہوں گے تذکیر بال بھی اور تذکیر خود قرآن کی بھی ایک ہے قرآن کے ذریعے سے تذکیر لوگوں کو بعض نصیحت یاد دہانی کرنا قرآن مجید کے ذریعے سے جیسے کہ سورہ خوف ختم ہوئی ہے اسی آیت پر فزکر بل من معی خواب قرآن کے ذریعے سے تسکیر کیجئے ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں کچھ خوف ہے اللہ کی واعد کا اللہ تعالیٰ نے جو بھی قرآن مجید کے اندر ڈرایا ہے جن چیزوں سے جن لوگوں کے دل میں ذرا بھی اس کا خیال ہے اور خوف ہے تو وہ آپ کو اس قرآن کے ذریعے سے یاد دہانی کرائیں گے اور انہیں فائدہ ہوگا سید زک من یکشا و یتنبو الشقا جس کے اندر بھی وہ خشیت ہے وہ نصیحت اخذ کر لے گا تو یہاں فرمایا گیا کہ قرآن پڑھتے تھے اور تذکیر کرتے تھے تو میں نے عرض کیا تسکیر قرآن کے ذریعے سے بھی ہو گئی اور تذکیر خود قرآن کی بھی ہو رہی ہے یہ تعلیم القرآن کا اصل میں گویا کہ ندام تعلیم بالغاں ہے کہ جو حضور نے خود جمعہ کے ذریعے سے جس کا کہ اجرا فرمایا چنانچہ ایک روایت میں نے پڑھی ہے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ کاف حضور سے جمعوں میں یاد کی ہے اس لیے کہ آپ جمعے میں اکثر خطبے میں سورہ کاف پڑھتے تھے اب ذرا آپ اندازہ کیجئے سورہ کاف تین رکووں پر مشتمل ہے اس پوری سورت کی کراپ جو ہے اس میں خاصا وقت لگے گا لیکن حضور پڑھتے تھے اور پورے خطبے کے اندر سورہ کاف پڑھی جا رہی ہے اب فرق جو اصل میں واقع ہو گیا ہے ہمارے اور ان کے حالات میں ان کی زبان مادری تھی عربی وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سورہ قاف ادا ہو رہی ہے ایک تو اللہ کا کلام ہے اور پھر وہ کلام ادا ہو رہا ہے لسان نبوی سے صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کیا گہرائی ہوگی اس کی ادائیگی کے اندر کس درجے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شخصیت کے اثرات شامل ہو کر گویا کہ وہ تو دو عادشہ معاملہ ہو گیا اب اس کا جو ہے قلب کے اوپر نظول گورائے براہ راست تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب یہ رہ کشاہ ہے نہ, نہ صاحب کشاف تو اصل میں تذکیر قرآن کی بھی اور تذکیر قرآن کے ذریعے بھی یہ دونوں مقصد ہو گئے خطبے کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے سے گویا کہ آپ اور بھی خطبوں کے اندر اور الفاظ بھی ملتے ہیں مختلف خطبات نبیا کے لیکن اس کا میجر پورشن جو تھا وہ قرآن مجید کی یکر القرآن میوزک کر الناس آپ قرآن پڑھتے تھے اور لوگوں کو یاد دہانی کراتے تھے یاد دہانی قرآن کی بھی اور یاد دہانی قرآن کے ذریعے سے اگر فرض کیجئے کہ وہ صورتیں پڑھی جا رہی ہیں جن میں احکام آئے ہیں وہ آیات پڑھی جا رہی ہیں تو ان احکام کی یاد دہانی ہو گئی اگر کوئی جنت اور دوزخ کا تذکرہ ہو رہا ہے تو گویا کہ جنت اور دوزخ پر ایمان جو ہے اس کو تازہ ہونا جو ہے وہ مقصد حاصل ہو گیا یہ ہے اصل میں کہ جو خط میں کا اصل مقصد ہے اسی لیے میں نے ارض کیا تھا کہ یہ ایک نظام تھا تعلیم بالغاں کا یہ گویا کے ہفتے وار اجتماع تھا حزب اللہ کا اور اس میں امن وہی جاری ہے یتنو والے ہم آیاتی ویونگت کی میول بحم الکاب اول فکمہ تلاوت کرتا ہے اور سناتا ہے انہیں اللہ کی آیات اور ان کا تسکیا کرتا ہے ان آیات ہی کے اندر تسکیے کی تاثیر موجود ہے یا سبجات کو موغت مب شفا ان معافی سدوک یہ چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں سورج جمعہ کے پہلے حصے کی وضاحت کے ضمن میں تو اب یہ ہے در حقیقت اصل شے یہ ہے نظام تعلیم بالغاں یہ ہے حزب اللہ کا ہفتہ وار اجتماع جس میں کوئی نائب رسول میں رسول پر کھڑے ہو کر یہ فرض منصبی ادا کرے اب اس میں ایک حدیث میں آپ کو اور سنا دینا چاہتا ہوں کہ حضور کے خطبے کی کیفیت کیا ہوتی تھی ایک خطبہ بے جان خطبہ ہوتا ہے اور جیسے کہ ہمارے ہاں وہ تو ہماری بدقسمت یہ محرومی ہے بعض خود اکثر ہو بیشتر تو خطیب کتاب سے دیکھ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ خطبہ ہوتا ہی نہیں وہ تو, تو خطبہ پڑھا جا رہا ہے خطبہ دیا نہیں جا رہا جیسے ایک ہے نماز ایک ہے دعا کرنا ایک ہے دعا پڑھنا زمین و آسمان کا فرق ہے دعا تو اصل میں ہوتی جو قلب کی گہرائی سے نکلے آپ کے شعور سے نکلے آپ کے اپنے پورے وجود سے وہ نکل رہی ہو وہ دعا ہے جس میں آپ براہ رات وہ ہو گئے اللہ سے اسی لیے اقبال نے جو ہے پورا چیپٹر لکھا ہے دی میننگ آف پریئر ان اسلام ایک پورا لیکچر پورا خطمہ اس پر ہے کہ در حقیقت وہ انائے صغیر انائے کبیر کے رو برو آتی ہے یہ انائے صغیر ہے ہماری دی فائنائٹ ایگو اور وہ انفائدائٹ ایگو ہے اللہ اننی ان اللہ لا الہ الا انا میں ہوں اللہ میرے سوا کوئی معبود نہیں وہ انفائنائٹ ایگو وہ انائے مطلق اور یہ انائے صغیر لیکن یہ انائے صغیر سامنے کھڑی ہو کر انائے کبیر سے مخاطب یہ جو خطاب کا معاملہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ میراج المنی نے اثرات میراج المومنین یہ کیفیت اگر ہے تو دعا ہے اگر یہ کیفیت نہیں تو دعا کہاں ہے وہ تو آپ پڑھ رہے ہیں ذکر تو ہو گیا کچھ ثواب بھی مل جائے گا لیکن نہ وہ دعا ہے نہ نماز ہے اسی طریقے سے جو یہ صورت حال ہے کہ خطبہ جو ہے آپ کتاب دیکھ کر پڑھ رہے ہوں تو وہ بس ایک رسم ہے جو پوری ہو گئی لیکن یہ کہ اصل میں نہ اس کو خطبہ کہا جا سکتا ہے نہ اس میں کوئی تاثیر خطبے والی ہو سکتی باقی اس سے بھی آگے بڑھ کر جو ہوتا ہے کہ وہ اصل خطبہ جو ہے وہ تو اکثر وہ بیٹھتا تو خدیب کو پتا نہیں ہوتا کہ کیا خطبہ میں دے رہا ہوں دہات میں جو خطبے ہوتے ہیں وہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ خطیب حضرات جو ہوتے ہیں عما وہ بھی پڑھے لکھے نہیں ہوتے لیکن یہ کہ شہروں میں بارہ عام طور پر صاحب علم ہوتے ہیں لیکن جب خطبہ عربی کا پڑھا جاتا تب تو سامعین کی تو شاید کوئی ایک فیصد لوگ ہوتے ہو جو سمجھتے ہو باقی تو زبانیں یار منتر کی وہ منتر کی نمیدانا پھر یہ کہ اس کے لیے اگر اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اس کی تلاشی کے لیے وہ لوکل لینگویجز میں اگر تقریریں ہو رہی ہیں، اردو میں ہو رہی ہے کہیں پنجابی میں ہو رہی ہے سندھی میں ہو رہی ہے تو اس میں اور سب کچھ ہوگا قرآن نہیں ہوگا اس میں سیاسی پیسے ہوں گی اس میں اختلافی مسائل ہوں گے اس میں دھواں دھار جو ہے گفتگو ہوگی مجادلہ ہوگا مناظرہ ہوگا جو بھی ہوگا ہوگا قرآن نہیں ہوگا جو اصل مقصد تھا یتلو علیہم آیات ہی ویودکیم وی اللہ محم الکابل حکمہ وہ مقصد فوت ہو چکا بہرحال اب میں جو حضور کے خطبے کی کیفیت تھی کتنا جاندار خطبہ ہوتا تھا حضور کا وہ ڈھیلا ڈھالا خطبہ نہیں یہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی علس روایت ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازا خطبہ مررت آئے نا جب حضور خطبہ دیتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں وہ آلہ آپ کی آواز بلند ہو جاتی تھی وشتد غزب آپ غذب ہو جاتے تھے اب یہ تین الفاظ نوٹ کیجئے احمرت عائنا ہو آلہ سوت ہوں مستدہ غزب ہوں حتیہ کا اند ہوں ممزن یہاں تک کہ آپ کی کیفیت اس شخص کی ہو جاتی تھی جو کسی لشکر کو خبردار کر رہا ہو کہ دیکھو دشمن آیا چاہتا ہے وہ صبح آ کر تم پر ٹوٹ پڑے گا یا شام کو آ کر ٹوٹ پڑے گا تیار ہو جاؤ پوری طرح اپنا اہتمام کر لو اپنے ڈیفینس کا بندوبست کر لو اپنا اسلحہ درست کر لو پورا اہتمام کرو اس لیے کہ وہ وقت آیا چاہتا ہے سب کا حقوق محبت ہو سکتا ہے کہ وہ شام کو آ جائے ہو سکتا ہے صبح صبح تمہارے اوپر وہ غارت گری کرنے کے لیے